آداب و ہدایات حجامہ کے کچھ آداب طبیب کے متعلق ہیں اور کچھ مریض کے طبیب سے متعلق آداب و ہدایات نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کی مخلوق کی نفرآسانی ایک طبیب کا اصل مقصود ہونا چاہیے تب اس کا یہ عمل بھی اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ اور اجر عظیم کا ذریعہ بن جائے گا حدیث پاک میں ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس لیے طبیب کو ہمیشہ اپنی اچھی نیت رکھنی چاہیے نمبر دو مریض کی خیر خواہی اور داد رسی حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے ضرور نفع پہنچائے لہٰذا اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی خیر خواہی اور نفر آسانی بھی طبیب کے مد نظر رہنی چاہیے نمبر تین سچائی اور دیانت داری طبیب کو چاہیے کہ مریض کی جو بھی کیفیت ہو اور جو اس کا علاج تجویز ہو پوری دیانت داری کے ساتھ اسے زیر عمل ملائے لائے اپنے کسی بھی ذاتی نفع کے خاطر سچائی اور دیانتداری کا دامن نہ چھوڑے ورنہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور برکت اٹھ جائے گی نمبر چار مریض کی تشخیص اور علاج میں جان بوجھ کر کوئی کوتاہی نہ کی جائے نمبر پانچ اگر کسی مریض کو علاج کے لیے کوئی وقت دیا ہو یا کوئی وعدہ کیا ہو تو اس وعدہ اور وقت کی پاسداری بہت ضروری ہے ہاں اگر کوئی شریع عذر پیش آ جائے تو اور بات ہے اسی طرح زیادہ رش کی صورت میں وقت اور باری کی صحیح معلومات دینا ضروری ہے تاکہ مریض کو انتظار کی زحمت کم سے کم اٹھانی پڑے نمبر چھ مریض کی پردہ پوشی بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جن کی پردہ پوشی ضروری ہوتی ہے کوئی بھی مریض ان امراض کے افشا کو پسند نہیں کرتا طبیب کو ان امراض کا بتانا تو مریض کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر کامل تشخیص ممکن نہیں ہوتی لیکن طبیب سے ہٹ کر کسی اور انسان کے اس مرض یا عیب پر مطلع ہونے کو مریض پسند نہیں کرتا لہٰذا ایسی صورت حال میں طبیب کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مریض کی مکمل پردہ پوشی کرے حدیث مبارکہ میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عائب کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی مرض ایسا ہو کہ جس کے بارے میں مریض کے اہل خانہ وغیرہ کو بتانا کسی خاص مصلیحت کی وجہ سے ضروری ہو تو پھر صرف متعلقہ لوگوں کو بتانے کی گنجائش ہوگی نمبر سات بسا اوقات ایسے مقام پر حجامہ لگانا پڑ جاتا ہے جو ستر شریع میں داخل ہوتا ہے ایسی صورت میں اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ مریض کا ستّر صرف اتنا کھولا جائے جتنی ضرورت ہو ضرورت سے زیادہ ستّر کھولنا یا دیکھنا قطع جائز نہیں اور ایسی صورت میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ متعلقہ مقام صطر صرف طبیب کے سامنے کھلے کسی اور مریض یا غیر متعلقہ شخص کے سامنے ہرگز نہیں اس چیز کا اہتمام مرد و عورت طبیب اور مریض دونوں کو بہت زیادہ کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ بلا ضرورت ستر کھولنا یا دیکھنا گناہ کبیرہ ہے نمبر آٹھ خوش اخلاقی یوں تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ حسن اخلاق کا پیکر ہو لیکن طبیب میں اس صفت کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ مریض اسے اپنا مسیحا سمجھ کر اس کے پاس آتا ہے اب طبیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آئے کہ اسے اپنائیت کے احساس ہو اور اس کے مرض کی شدت میں کمی آئے مریض کی بات پوری توجہ سے سنی جائے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آیا جائے اسے اللہ تعالی کی رحمت یاد دلا کر امید صحت دلائی جائے اور اس کا حوصلہ بڑھایا جائے نمبر نو حجامہ لگانے والے کے لیے ضروری ہے وہ اپنے فن میں کامل مہارت رکھتا ہو بغیر مہارت کے اللہ تعالی کی مخلوق کو اپنے تجربات کے لیے تختہ مشک نہ بنایا جائے نمبر دس مریض کو نماز روزہ صدقہ اور احکامات الہیہ پر عمل کرنے کی ترغیب دی جائے اور اس کے ذہن میں یہ بات راسک کرنے کی کوشش کی جائے کہ شفا اور صحت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے علاج اسباب کے درجے میں ایک سنت ہے اس لیے مریض علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کو لازمی سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مسلسل رجوع کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے شفا اور صحت کی دعا مانگتا رہے نمبر گیارہ طبیب کو چاہیے کہ مطب میں آنے سے پہلے کچھ صدقہ دے کر آئے اور اللہ تعالی سے مدد مانگ کر کام شروع کرے نمبر بارہ مطب میں آنے سے پہلے استخارہ کر کے آئے تاکہ مرض کی صحیح تشخیص ہو سکے اور نصرت الہی شامل حال رہے نمبر تیرہ وقتاً فوقتاً صلاد الحاجت پڑھ کر مریضوں کے لیے شفا اور صحت کی دعا کیا کرے نمبر چودہ معمر اور سن رسیدہ مریضوں سے خصوصی شفقت اور احترام کا معاملہ کیا جائے نمبر پندرہ لب و لہجہ اور انداز گفتگو انتہائی شگفتہ باوقار اور ہمدردانہ رکھا جائے نمبر سولہ ایک مریض پر استعمال شدہ گلاس کپ دوسرے مریض کو نہ لگایا جائے